اور وہ جن ہوئے نہیں اللہ کی میں اپنی گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے آ گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے